وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءہم بالبینات قالو هذا سحر مبین اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا پس جب عیسیٰ بن اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اس آیت کا تعلق گزشت آیت سے ہے اور اس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے اور یہ بیان کرنا ہے کہ بن اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کی اذیت کا سبب بنے اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی اور ان کی تقزیب کی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے یہودیوں سے کہا اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں نبی بنا کر اور انجیل دے کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو تورات کی دعوت تھی یعنی ایک اللہ کی بندگی اور غیروں کی عبادت کا انکار اور میرے ذریعے تورات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ تورات میں میری بیست کی خبر موجود ہے اور اب میں مبعوث ہو چکا ہوں تو ثابت ہوا کہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا اور جب میرے ذریعے تورات کی تصدیق ہو رہی ہے اور میں ایک نئے رسول کی بشارت دے رہا ہوں تو تمہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے نہ کہ میری تکذیب کرنی چاہیے محمد بن اسحاق نے اس نادجیت کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور جب میری ماں حمل سے ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نے سرزمین شام میں بسرہ کے محلوں کو روشن کر دیا ہے انجیل یوحنا باپ چودہ میں آیا ہے میں باپ سے طلب کروں گا تو وہ تمہیں ایک فارق کلید دے گا صاحب اظہار الحق نے لکھا ہے کہ فارق کلید کا معنی محمد یا احمد ہے اور انجیل ورنباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سریح عبارتوں میں آیا ہے اور کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے یہودیوں <سلام> نے عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کی تقزیب کر دی اور کہا کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کھلا جادو ہے بعض مفسرین نے فلم بلبین دہربین میں ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اپنی نبوت اور قرآن کی صداقت کے دلائل پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے جس کے ذریعے محمد ہمیں مسحور کرنا چاہتا ہے جیسے فرعون نے موسا سے اور بنی اسرائیل نے عیسا سے کہا تھا